بسم اللہ بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجر افقہو قولی ربی اصر اصر وطمی آمین پہلے سیشن میں ہم نے نبیم صحم کے بتائے ہوئے مسلمان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس سے محفوظ ہوں دوسرے مسلمان اور دو چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا آپ نے اس کی زبان اور ہاتھ سے یہاں آپ نے مہاجر کے بارے میں بتایا کہ مہاجر کسے کہتے ہیں ہمارے زی مہاجر آپ کو پتا ہے جو ہجرت کر کر آئے وہ مہاجر کہلاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے من حجر الخطیہ و جنوبا جس نے گناہوں کو اور کوتاحیوں کو چھوڑ دیا ہوں. وہ مہاجر یعنی ویسے مہاجر ہم کہتے ہیں اس نے اپنا وطن چھوڑ دیا اب اصل مہاجر اسلام کا مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور اپنی خطاؤں کو چھوڑ گیا تو اللہ تعالیٰ ہم نبیم صحم مہاجر بننے کی توفیق اسمیا ہم نے شروع کیا جی جبلا اسمیا سنتے ہی آپ کے ذہن میں دو لفظ آنے چاہیے مفتا اور خبر اور کچھ نہیں آنا چاہیے کلیئر جو کچھ آتا ہے وہ نکال دینا آپ نے جملہ اسمیا سنتے کیا دو لفظ ہیں مفتا اور خبر مفتہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ اسم جس سے جملہ اسمیا کی ابتدا ہوتی ہو اور خبر وہ اسم جو مفتا کے بارے میں کہا جا رہا ہو مبتدہ خبر کے لیے شرائط ہیں مفتہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکرا ہوتی ہے 99% نائن یہ شرط ہے مبتدہ اور خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے ایک چیز ایڈ ہوئی ہمارے علم میں وہ یہ تھی کہ غیر منصرف اسما کا گروپ بن گیا جس میں ابھی صرف مونس خواتین ان کے نام آئے ان کے دو مطالبات ہیں کہ نہ تو ڈبل حرکت لیں گے ہم اور نہ ہی مجرور زیر ہوں گے لہٰذا ان کے دونوں مطالبات تسلیم کر لیے گئے ابھی اس میں مزید اضافہ ان اللہ تعالی ہم کریں گے خیر صرف اسما میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے لیکن وہ وقت کے ساتھ ہوں گے ہم نے جملے بنائے جی زیدن طالبون زید طالب علم ہے مریم طالباتن مریم طالبہ ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں زید اور مریم یہ سٹوڈنٹس ہیں زید و مریم مبتدا اوکے ٹھیک ہے نا کوئی ایشو تو نہیں نا دونوں مرفو دونوں معرفہ مبتدا کی شرائط پوری ہیں اب سوال ہے کہ جو خبر لانی ہے ہم نے وہ تو ظاہر بات ہے مسنع آئے گی کیونکہ دو ہیں لیکن جنس میں کیا آئے گی مذکر آئے گی یا مونس آئے گی یہ سوال بس پیدا ہوگا تو اس میں سمپل سا اصول ہے جی اردو سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات اسماعیل زید کھڑا ہے مریم کھڑی ہے زید کھڑا ہے مریم کھڑی ہے زید اور مریم کھڑے ہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا زید اور مریم کھڑی ہیں یہ تو نہیں کہہ رہے نا آپ یہی کہہ رہے ہیں نا زید مریم کھڑے ہیں زید ہے مریم بیٹھی ہے زید مریم بیٹھے ہیں یہی اصول جو ہے عربی میں بھی لگے گا اوکے جی تو مکمل کر دیں جملہ زید و مریم طالبانی زیدن و مریم طالبانی یہ نہیں آپ نے کرنا کہ زئید و مریم طالب و طالبتن ٹھیک ہے ایسی عربی نہیں کرنی بس مطابقت آپ نے کرنی ہے پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ماشاء اللہ آگے چلتے ہیں زید مریم اور زینب اوکے جی زئیدل و مریمو و زئی ان کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں نیک ہیں بیس خواتین آج ایک مذکر اگر آ گیا بیچ میں ٹھیک ہے تو خبر جو ہے مذکر لائی جائے اور عربی میں کوئی لیڈیز فرسٹ والا بھی اصول نہیں ہے کہ آپ کہ جی اگر مریم اور زینب پہلے ہوں اور زیادہ بعد میں ہوں تو شاید کچھ چینج ہو جائے نہیں کچھ چینج نہیں ہوگا اصول یہی ہے اوکے سمپل سا پوائنٹ تھا کلیئر ہو گیا اوکے جی ہم نے علم کو مبت کی جگہ پر رکھ کر جملے بنانے کی کوشش کی اور علم معرفہ کی پہلی قسم تھی اب ہم معرفہ کی ایک اور قسم کی طرف چلتے ہیں اور اس کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بناتے ہیں اوکے جی پھر اس کے بعد ان اللہ تعالی دونوں اقسام پڑی ہیں معرفہ کی مفتا کی جگہ پر رکھ کر اس کے حوالے سے میں آپ سے مختلف جملے پوچھوں گا انشاءاللہ علم بطور مفتا ہمارا ہو گیا الحمد اب ہم معرفہ کی ایک اور قسم کی طرف چل رہے ہیں ایک اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ترتیب آر نہیں لے کے جا رہا آپ کو کہ علم کے بعد ہم نے ذمائر پڑھے تھے تو میں ضمائر لے کے آؤں گا اب پھر ہم نے اشارہ پڑھا تھا تو پھر اشارہ لے کے آؤں گا نہیں مارفا کی پانچ اقسام اس میں سے میں دوسری قسم یہاں پر استعمال کر رہا ہوں مورف بلام بل کو مورف بل لام بطور مفتا اوکے جی زائد لڑکے تو میں کہنا چاہتا ہوں جی لڑکا نیک ہے لڑکا نیک ہے پہلے میں نے کہا تھا زید نیک ہے اب میں کہہ رہا ہوں لڑکا نیک ہے تو اللہد بھرپور رکھوں گا ٹھیک ہے اللہ دیکھو صالحن لڑکا نیک ہے اللہدو صالحن مورا بھی لا اگتا بن کیا اوکے جی کوئی مشکل چیز نہیں تھی میں کہنا چاہتا ہوں فاروق لڑکا مہنتی ہے یار اللہ دجتا ہے لڑکا اچھا لڑکا اچھا ہے ہاں اللہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے الدوال سن لڑکا کھڑا ہے اللہ دو کائم کوئی مشکل نہیں تھا اوکے جی اچھا جی اللہ کا ہے سب کو بن رہا ہے نا مارف ہے اور مرفو ہے مرفو ہے نا پکی بات ہے نا مرفو ہے نا اعراب یاد ہے نا ہاں جی مسنا کا مرفو آنی سے آتا ہے تو مرحو ہی ہے یہ اللہ صالحانی سالحانی الانی صالحانی دونوں لڑکے نیک ہیں ٹھیک ہے اللہ دانی جالسانی اللہ دانی سائیمانی الجتا ہی دانی دونوں لڑکے محنتی ہیں <سلام> اللہ دانی سائی دونوں لڑکوں نے روزہ رکھا ہوا <سلام> اوکے جی اچھا جی اللد کی جمع کیا آئے گی آپ کے خیال میں مجھے پہلے بتائیے جمع سالم آئے گی یا جمع مکسر آئے گی سالم کیوں نہیں آئے گی کیونکہ صفت نہیں ہے ایکسیلنٹ یہ چیزیں ساری دیکھیں کلیئر ہونی چاہیے تو سالم نہیں آئے گی بلکہ مکسر آئے گی تو الد اس کی جمع ہوگی اللہد الد جمع مکسر کا مرفوع کیسے آتا ہے جمع مکسر کا مرفو پیش کے ساتھ پیش کے ساتھ ٹھیک ہے نا جن کا واحد جمع مکسر کا ملا ہوا ہے آپس میں تو آپ کہیں گے ال اولادو ہاں جی سال اللہدو سالح الاد الدانی سالحانی اللہ یہ تین جملے آپ میں سے کسی نے بولنے ہیں میں مفتا چینج کر کے دوں گا اور خبر چینج کر کے دوں گا کون بولے گا تین جملے ماشاءاللہ اللہ آپ نے مفتہ کی جگہ پہ رجل لفظ رکھنا ہے رجل اور خبر کی جگہ پہ لفظ رکھنا ہے مشتوجتا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے مج تاہد ارجالو مجھ تہ دونا تین جملے کون بولے گا رو <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> آپ نے مفتدا کی جگہ پہ مسلم لفظ رکھنا ہے مسلمان اور اس کی خبر جو ہے نا صادق کے طور پہ شو کرنی ہے شابش المسلم سادک ان ایکسلینٹ المسلمانی سادکانی المسلم سادکونا ایکسیلینٹ ماشاء اللہ نیکسٹ جی آپ نے مفتا کی جگہ پر رکھنا ہے منافق اور خبر کی جگہ پر رکھنا ہے کازب جھوٹا جی منافک المافک المنافقانی کازیبانی المنافکونا کاز بونا ایکسیلنٹ ایکسلینٹ کلیئر جی جی اب ان کو میں مذرا مونس میں لے ہوں پہلے پھر yes. اس کے بعد آپ سے تو الت کی مونس ہوتی ہے البنت تو عربی میں کہا جائے گا البنتو سالحت اوکے جی البنتو سال مسنا والا کیا بنے گا ماشاء اللہ صالحہ اچھا البنت کی جو جمع عرب استعمال کرتے ہیں وہ کرتا ہے البنات باپ زبر بول دیتا ہے اب وہ واحد میں باپ زیر بول رہا ہے جمع میں باپ زبر بول رہا ہے عرب کو پوچھ سکتے ہیں آپ نہیں نا بس پوچھنا بھی نہیں ہے البناتو سالحات البناتو سالحاتون البنت سالحاتون لڑکی نیک ہے البنتانی سالحتانی دونوں لڑکیاں نیک ہیں البناتو سالحاتون لڑکیاں نیک ہیں اوکے جی جی تین جملے مونس والے کون بولے گا اب اوروں کو موقع دے دیں جی امیر آپ نے مونس تین جملے بولنے ہیں مسلمہ لفظ رکھ کر مفتدا کی جگہ پر اور خبر سچا ہونا ٹھیک ہے میں لفظ نہیں بول رہا آپ آپ نے خود ہی لفظ بنا کے بولنے ہیں تین جملے شبش ایکسیلنٹ المسلم تو سادکا تن السلم تانی ساد کا تانی شا بشن المسلمت سادکا تن ویری گڈ جی ٹرائی کریں گے آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے منافکا کو مفت پہ رکھنا ہے اور خبر اس کی لانا ہے کہ جھوٹی ہے جی کاذبات کازیبات المنافکا تو جی شابش ایکسیلنٹ المافی کا تانی کازیبا تانی اور جمع والا المنافی کا تو کازیبا تن ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ میں کہنا چاہتا ہوں دروازہ کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے دروازہ کھلا ہے دو ہی لفز ہے نا دروازہ کھلا ہے کہ تو ہے ہی نہیں آپ کو پتا دروازے کو باب کہتے ہیں کھلا ہوتا ہے مفتوح یہ کیبلری آپ کی انکریز ہو رہی ہے دروازہ باب اور کھلا مفتوح تو کیا آج بولو بنے گا البابو البابو مفتو ہن الباب مفتو دروازہ کھلا اب آپ دیکھیں تھوڑی تھوڑی عربی گھر میں بھی شروع کر دیں دروازہ کھلا تو آپ کہہ دیں جی الباب مفتو اچھا اگر دروازہ بند ہو تو بند کے لیے لفظ ہوتا ہے مغلک تو آپ کہیں گے البابو مغلقن مغلقن لوکے جی مغلک کلوزڈ البابو مغلقن کن کلیئر ہو گیا سب فروخت کھڑکی عربی زبان میں نافی کہلاتی ہے نا اوکے ز زہ زال ناف اس لیے میں آواز جو زال کی نکال رہا ہوں ناف ہاں جی ہاں کی آواز آ رہی ہے نا تو میں کہنا چاہتا ہوں کھڑکی کھلی ہوئی ہے ہاں جی ہاں پہلے مفت صاحب ذرا ان نافذ تو حکا جب ہم نہیں ہے ٹھیک نا سارا پڑا ہوا جو ہے وہ کام آئے گا ان نافذ تو ہاں جی کھلی ہے ان نافذ تو شرط نمبر جینس اور ردت کے اعتبار سے مطابقت تو انگلش تو بہت آسان ہے جسے سیکھنے میں سولہ سولہ سال لگ گئے ابھی بھی نہیں آئی ڈور از اوپن ونڈو از اوپن بس مشکل تھا یہاں دیکھیں الباب مفتوحن الباف مفتوحت صحیح ہے تو وہ دیکھیں شرط پوری کرنی ہے جملہ اسمیا کی ہاں جی دروازہ بند ہے اگر کھڑکی بند ہو تو کیا ہوگی جی پورا جملہ بولے نا اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ایسے لکھ دوں نا کچھ بھی نہ ڈالوں تو آپ اسے انافذہ تو ہی پڑھیں گے آپ کبھی بھی اسے انافذہ تا نہیں پڑھ سکتے آپ کبھی بھی اسے انافذہ تی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مفتزا مرفوع پڑھنا ہے میں نے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں اس طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس حرکتیں بھی نہیں ہوں گی اور آپ صحیح پڑھ رہے ہوں گے لیکن اس کے لیے آپ کو پورا سٹرکچر جو ہے جملے کا وہ سمجھنا ہوگا ماشاء اللہ جی افزا تو صحیح کریں نانا صحیح نہیں ہے موہ لا کا تن زہیب دروازہ اور کھڑکی دونوں ہی کھلے ہوئے ہیں تسلی سے شابش شابش شابش ایکسیلنٹ البابو ون نافت مفتو ہانی شابش سمجھ آ رہی ہے نا دیکھیں پریشانی ہو وہاں جہاں آپ کہیں گے یہ سمجھ نہیں آ رہی سمجھ آ رہی ہے ساری البابو ون نافذات مفت دونوں بند ہیں البابو وانی ہاں ون نافذات ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے مغلقانی کانی مغلا کانی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ اسماعیل میں کہنا چاہتا ہوں کلم نیا ہے بالکل ٹھیک الکالم و جدید ایکسلین الکالم جدید میں کہنا چاہتا ہوں دونوں کلم نئے ہیں جی کیا کہوں گا المانی الکلامانی جدیدانی ایکسلینٹ الکلامانی جدیدانی اوکے جی ابیر میں کہنا چاہتا ہوں گڑی نئی ہے سا جی نہیں ہے نئی نہیں اچھی لگ رہی لگتی اصو جدید کلیئر کریں نا کنسپٹ اپنا جدید کیوں کہہ رہے ہیں گھڑی مونس ہے نا تو خبر بھی مونس ہی آئے گی نا تو کیا ہوگی جدید جی دونوں گھڑیاں نہیں ہیں دو گھڑیاں نہیں ہیں ہاں تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں یار مسنا تو واحد مسنا کیوں بھول رہے ہیں جدید تانی اگر آپ صحیح نہیں بتا پا رہے نا تو یہ میری کوتا ہی ہے میری کمی ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا آپ کا صحیح بتانا یہ بتائے گا کہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں تو یہ پریکٹس ہی ہو رہی ہے ہاں یہ پریکٹس ہی ہے کوشش کرنی ہے آپ نے یہی کیونکہ آپ کو گھر ٹائم نہیں ملنا نہ آپ نے کرنی ہے تو میکسیمم پریکٹس ہم یہاں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اوکے جی یہ آپ نے میں رکھنا ہے تو میکسیمم پریکٹس ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اب آپ سوچیں جملے پہ غور کر کے کہ کس لفظ کی عربی آپ کو نہیں آتی جس کی نہیں آتی اس کا لفظ میں سے پوچھ لیں کرسی کی عربی آتی ہے اوکے جی السی جی ٹوٹی کی نہیں آتی ٹوٹا ہوا جو ہوتا ہے نا بروکن اس کو عربی میں کہتے ہیں مکسور مکسورسی مکسور अल कुर्सीयू मकसूर उन सही बोला है इन्होंने yes, मकसू रन, रन? यार रन क्यों हाँ हाँ मकसूर मैं वही पूछ रहा हूं बाकी सही बोला जी इसमाइल नहीं सही बोला ना गड़बड़ है कुछ हाँ वही मैं कह रहा हूं ना गड़बड़ है کرسی مونس ہے کرسی مونس ہے آپ تو آپ کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے یار آپ نے جملہ بولا تو بی کانفیڈینٹ السی یو مقصور کرسی مزکر ہے تو مقصوروں نہیں لگے گا کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے تو مقصور تن کھڑکی مونس ہے تو وہ مقصورہ ہوگی اوکے جی ٹھیک ہے فروخت جی فروخت میں کہنا چاہتا ہوں کہ چائے گرم ہے اب ٹھیک ہے یعنی اب آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمی ہے اس میں چائے کی عربی آنی چاہیے آپ کو اور گرم کی عربی آنی چاہیے تو چائے کو کہتے ہیں شا اور گرم کو کہتے ہیں ہارون میں نے دونوں برفو بول دی آپ کے سامنے اب آپ ہاں جی اب آپ نے اس کو جملے میں ایڈجسٹ کر کے بولیں شا چائے گرم ہے ہار اشا یا ہے اینڈ پہ یا ہے میں لکھ دیتا ہوں نا یہ ہے جی अब इसको आपने मुफ्ता में ढालना है जी अलिफ नाम लगाओ ना एक्सीलेंट अशा यू अशायू जी गरम, हार।, हार हरारत से है ना हार जी हा जी अशायू हारुन पक्की बात چائے مذکر ہے یار اردو میں چائے ماننا سر اوکے جی اچھا جی اب صاحب کافی گرم ہے کافی کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاروں لکھ دوں ایک منٹ یار ہارون میں نے لکھ دیا مجھے بتائیں میچ کریں میچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا تو میچ کر دیں بس اس میں پریشانی نہ کریں یہ آپ فزیکلی چاہے کافی دیکھیں روحانی طور پہ نا چاہے کافی دیکھیں ذرا کہوا لفظ بتائیں مذکر کہ مونس ہے جی جناب کہوا گرم ہے جی کا مذکر کہ مونس ہے مونس ہے گولتا سے ٹھیک ہے جب مفتا مونس ہے تو خبر بھی مونس آئے گی نا تو مذکر سے مونس بنانا آپ کو آتا ہے نا یہ گرم صفت ہے نا تو صفت میں آپ کو بتایا مسلم سے مسلمہ صالح سے صالحہ تو ہار سے کیا بن جائے گا کیسے بناتے ہیں ہار مذکر صفت میں مونس بنانے کا کیا طریقہ ہے یار آخری ہمیں زبر لگا کے گولتا لگا دیتے ہیں سمپل سا اصول ہے سمپل سا اصول ہے آخری اب راہ ہے اس میں, میں نے زبر لگائی اور گولتا لگا دی انتے. تو الکاوت ہار الکاوت ہار تن اب دیکھیے یہ فرق ہے ہماری اردو میں کہوا مذکر ہے اور چائے مونس ہے کیسے ہیں نا عربی میں کہاوا مونس ہے چائے مذکر ہے کوئی اعتراض ہے تو آپ کی زبان پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جاتا کہ جی آپ کے چائے کیوں منس اگر آپ کے پاس جواب ہے تو عرب بھی آپ کو جواب دے دے گا کہ ہمارے ہاں چائے مذکر کیوں ہے سمپل سی بات ہے کیونکہ لینگویج جو ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا اہل زبان جس طرح جو بول رہے ہوتے ہیں ویسے بولنا پڑتا ہے اور آپ عربی کے حوالے سے تو دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی کیلکولیٹڈ لینگویج ہے جو رولس پڑھ رہے ہیں وہ سارے اپلائی ہو رہے ہیں ایکسپشن بہت کم ہے بہت کم ہے ایکسپشن اچھا جی ٹھنڈے کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے بارد بارد کیسے کہتے ہیں ٹھنڈا لیکھی دو جملے بنانے آپ نے چائے ٹھنڈی ہے اور کہوا ٹھنڈا ہے دونوں ٹھنڈے ہی کرنے ہیں جی اسماعیل شاہد اش یو باردون ال چائے ٹھنڈی ہے کہوا گرم ہے वल कहावा तू हार क्यू जी सही चाय और कहवा ठंडे हैं।, हैं दोनों कहावे ठंडे हैं یعنی دو کہاوے پڑے ہیں اور وہ دونوں ٹھنڈے ہیں تو پھر آپ کہیں گے القاو تانی بار تانی تو ریوائز ہم کر لیتے ہیں جی کہ ہم نے آج جملہ اسمیا شروع کیا جملہ اسمیا کسے کہتے ہیں متدا اور خبر کے مجموعے کو بس سمپل تھا جواب کوئی لمبی چوڑی ڈیفینیشن نہیں مجھے چاہیے اس کی جملہ کیسے کہتے ہیں مفتدا اور خبر کے مجموعے کو جملہ اسمیا کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں کم از کم امرار صاحب دو کون کون سے پارٹس دو پارٹس کیا کہلاتے ہیں مفتا اور خبر ٹھیک ہے مفتا عراب کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے جی مرفو اور خبر عراب کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے جی مرفو مقتدا وسعت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے معرفہ مارفا خبر وسط کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے نکرا جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں دونوں برابر ہوتے ہیں اوکے جی؟ کلیئر صحیح اگر مختع مذکر اور مونسوں تو خبر مذکر آتی ہے یا مونس آتی ہے یہی پڑھا سمپل اور ہم نے کی دو اقسام کو مفتا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنائے پہلی قسم تھی علم اور ہم نے پہلا جملہ بنایا زئیدن صالحن زید نیک ہے پھر ہم نے مورب لام اسم کو مفتا کی جگہ پر رکھ کر جملہ بنایا ال لڑکا نیک ہے اسی طرح انشاء اللہ تعالی اگلے دن ہم اسم اشارہ کو مفتا کی جگہ پر رکھ کر جملہ بنائیں گے کہ ہاضا صالحن یہ نیک ہے پھر ہم پروناؤن کو مفتا کی جگہ پر رکھ کر جملہ بنائیں گے ہوا صالحن ہی نیک تو ماروا کی ایک ایک قسم کو ہم مبتا کی جگہ ان شاء اللہ تعالیٰ جبلے بنائیں گے Klien جی یہاں سے ان شاء لیکچر میں نیا پوائنٹ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ال جدید الکلامانی جدیدانی اور الکلام اس کی خبر کیا آنی چاہیے اتو جدید ان اصانی جدید تانی اور خبر کیا آئے گی یہاں سے ان اللہ تعالیٰ ہم اگلا لیکچر شروع کریں گے سبحان کا اللہ کا استغفرک و اتوب الیک شکریہ